اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ و نفخیہ و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان لہائیت رحم کرنے والا ہے الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات ہیں ترجمہ ان کا الف کا معنی الف لام کا معنی لام اور میم کا معنی میم اور صاد کا معنی صاد تفسیر اور تعبیل اس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں کتاب ان ضیرا کا ایک کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے تیری طرف فلاح یقن فی صدری کا ہارا ہو لہذا نہ ہو تو نہ ہو تیرے سینے میں کوئی تنگی اس کے بارے میں لتن ذرا بھی تاکہ تو ڈرائے اس کے ذریعے وضے کرا اور یہ نصیحت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے تب پیروی کرو ماضیل جو ناول کی گئی ہے چیز طرف من رب کی طرف سے نہ تم پیروی کرو من دون ہی اس کے علاوہ اولیا اولیا کی مَا کارون تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو وہ مِنْ من اور کتنی ہی بستیاں ہیں اہلک نہ ہم نے ان کو ہلاک کیا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا تو آیا ان کو ہمارا عذاب بیاتن رات کے وقت اوہم کر رہے تھے انہوں نے کہا انا کنہ والمین بے شک ہم ظالم تھے فلاں تو یقینا ہم ان سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف بھیجے گئے اور ہم بھیجے گیوں یعنی رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے فلانا قصنا علیہم بعلم پھر ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے وما كنا غائبین اور ہم غائب نہیں تھے والوزن یوم ادن اور ترازو اس دن حق ہے فمن ثقلت موازینو جس کی بھاری ہو گئی وزن کی گئی چیزیں فاولئک هم وہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں وہ منخفت موازین اور جس کی وزن کی گئی چیزیں ہلکی ہو گئیں یعنی وہ آمال جن کا وزن کیا جائے گا جس کے ہلکے ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو بھی ماکانوں بھی آیاتی نہ یہ دلیمون اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے نا انصافی کرتے تھے والا قدمکن حکم فل اردی اور بلا شبہ ہم نے تمہارا تمہیں ٹھہرایا تھکانہ دیا زمین میں وجعلنا لكم فيها معيشه اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے معیشت بنائی قليلا ما تشكرون تم بہت کم ہی شکر کرتے ہو ولقد خلقناكم اور یقینا بلا صبح ہم نے تم کو پیدا کیا ثم صورناكم پھر ہم نے تمہارا خاکہ بنایا صورت بنائی ثم قلنا للملائكه پھر ہم نے سے کہا آدم کو سجدہ کرو فرسا جادو تو انہوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا لم یکم من ساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا کالا کہا ما منا کا کس چیز نے تجھ کو منع کیا تھا اللہ تسچہ اد کہ تو سجدہ تو نے نہیں کیا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا طالت اس نے کہا انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں خلقتانی من نارن تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے آگ سے و خلقتہ من قین اور اس کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے قالا کہا فہبت منہا اتر سے فما یکون لکا انت تکبر فیہا تو نہیں ہے جائز تیل یہ کہ تو تکبر کرے اس میں فخرج پس تو نکل جائنکا من الساغرین سو تو یقینا تو زلین ہونے والوں میں سے ہے طالت کہا مجھے محلد اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے دی کالا کہ اس وجہ سے جو مجھ کو رہے رات سے ہٹا دیا ہے کل مستقین تو میں ضرور ان کے لیے سیدھے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا ثم لا آتيناهم پھر میں ان کے پاس آؤں گا بمبئی لی ایدیہم ان کے آگے سے وامن خلفہم اور ان کے پیچھے سے وان ایمانیہم ان کی دائیں طرف سے وان شمائلیہم ان کے بائیں طرف سے والا تجیدو اکثرہم شاکرین اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا قالا کہا اخرج منها نکل جا اس میں سے مذعوما عیب لگایا گیا مترودا دھتکارا گیا لمن تبعك منهم البتہ جس نے پیروی کی ان میں سے تی جہنما البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو چاہو ولاد ہی شدر نہ تم دونوں قریب جاؤ اس درخت کے فتقو نا مین ظالمین تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے لہما شیتانسا ڈالا کو شیتان نے ان ان انہا جو چھپایا گیا تھا ان دونوں سے بن سو آتی ہی ماں ان کی شرمگاہوں سے وکالا اور کہا ماں نہما نہیں منع کیا تم دونوں کو ربو کما تم دونوں کے رب نے انہاد ہی سجا رابطی اس درخت سے الا ان تقونا ملکینی مگر اس وجہ سے کہ کہیں نہ ہو جاؤ تم دو فرشتے او تقونا من الخالدین یا نہ ہو جاؤ تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے وقسمهما اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا انی لکما لمین الناسحین بیشک میں تم دونوں کے لیے ہوں نصیحت کرنے والا فدللہما بغرور ان کو پھسلایا یا ان کی رہنمائی کی دھوکے کے ساتھ تحجب ان دونوں نے درخت کو چھا بدت ظاہر ہوئی ان دونوں کے سو آتو ہوما ان کی شرم گاہیں اور وہ شروع ہوئے چپکانے لگے علیہ ان پر می وڑا کل جنت کے درخت سے جنت کے پتوں سے تمہارے اس درخت سے اور میں نے کہا نہیں تھا تم کو ان شیطان شیتان لکھما تم دونوں کے لیے عدو مبین واضح دشمن ہے قالا ان دونوں نے کہا ربنا نا ہمارے رب درم انفسنا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فا... سامان ہے فائدہ ہے ایک مدت تک کالا کہا اس میں یونا تم زندہ رہو گے وفی ہا اس میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے یا بنی آدم, آدم قد انزلنا تحقیق ہم نے نازل کیا ہے علیکم تم پر لباسا ایسا لباس کم جو تمہاری شرم کو چھپاتا ہے وریشہ اور مال ہے زینت ہے ولباس التقوى اور تقوے کا لباس غالق خیر یہ بہتر ہے غالق من آیات اللہ یہ اللہ تعالی کی آیات میں سے ہے لَعَلَّهُمْ يَدْذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یا بنی آدم آئے بنی آدم لا يفتننکم الشیطان نہ فتنے میں مبتلا کر دے تم کو شیطان کما اخراج ابابیکم من الجنہ جنت سے انہما اس نے چھین لیا اتار ماں ان دونوں سے ان نہ ہو بے شک وہ یار کم ہوا تم کو دیکھتا ہے وہ قبیل ہوا اور اس کا قبیلہ ترونا ہوں یہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے ان شاطینا اولیا یقیناً ہم نے شیطانوں کو بنایا ہے دوست للذین ان لوگوں کے لیے لا امینا جو ایمان نہیں لاتے وہ اضافہ الو اور جب وہ کوئی بے حیائی والا کام کرتے ہیں کالو کہتے ہیں آباانا ہم نے پایا ہے اس پر اپنے آبا کو اللہ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے کل کہہ دیجیے کیا تم اللہ کے بارے میں ایسا کچھ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے تو کہہ دیجیے میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا وہ عقیم وجوہ اور قائم کرو اپنے چہروں کو ان دا کو ہر مسجد کے پاس یا اپنے رخ کو ہر نماز کے وقت سیدھا رکھو بدعو ہو اور اس کو پکارو کو خالص کرتے ہوئے جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہو یا لوٹائے جاؤ گے لوٹو گے فریقن ہدا ایک فریق ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور فریق حق کا ڈالا اور ایک فریق پر گمراہی حق ہو گئی انتخل یقین انہوں نے پکڑا شیاطین شیطانوں کو اولیاء دوست من دون اللہ اللہ کے علاوہ ویحسبون اندہم محتدون اور وہ سمیتے رہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں یا بنی آدم اے بنی آدم خضو زینتکم اندہ کل مسجد پکڑو تم اپنی زینت کو اندہ کل مسجد ہر نماز کے وقت بلو اور کھاؤ وشرابو اور پیو ولا تو اور اسراف نہ کرو حد سے نہ گزرو ان نہب المصرفین یقیناً وہ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو محبت نہیں کرتا حد سے گزرنے والوں سے اسراف اور تبذیر یہ دو لفظ استعمال ہوئے گئے پرانے مجید میں فضول خرچی کے لیے اسراف ایسی فضول خرچی ہوتی ہے جو بامقصد چیز ہو لیکن اس میں خرچ زیادہ کر دیا جائے مثال کے طور پر گھر کے آگے لٹکانے کے لیے پردہ وہ سستا کپڑا بھی ہو سکتا ہے کام دیتا ہے لیکن اگر پردہ لٹکانے کے لیے کوئی بہت زیادہ قیمتی کپڑا لے لیا جائے ریشمی کپڑا موٹا کپڑا بہت قیمتی تو اس کو کہیں گے اسراف یہ بھی نجائز ہے اور ایک ہوتی ہے تبزیر تبزیر وہ کام ہے جو کہ کوئی فائدہ ہی نہیں دیتا جس طرح آج کل لوگوں نے لائٹیں کی ہوئی اب یہ جھنڈے اور وغیرہ وغیرہ یہ بازار سجائے ہوئے ہیں کوئی فائدہ ہی نہیں مقصد ہی کوئی نہیں اس کا وہ تبذیر ہے تبذیر کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں یعنی تبذیر فضول خرچی کی زیادہ سنگین قسم ہے بڑا جرم ہے کوئی کہہ من منحرما کس نے حرام کیا ہے زینت اللہ ہلتی اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو اخراج علی عبادی ہی جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے وہ کوئی یہ بات اور تاکیدہ رزق میں سے تو یہ کہہ دیجیے ان لوگوں کے لیے خالص ہم تفصیل کے ساتھ یا کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیا قومی یا علام جاننے والی قوم کے لیے ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں کوئی کہہ دیجیے انرم ربی الفاح شاہ یقین المیر رب نے حرام کیا ہے صرف اور صرف واحس کو ما ظاہر امین و ما بتن جو ظاہری ہے اور جو ہیں ہے اسم اور گناہ کو ول اور ظلم کو بغیر حق بغیر حق کے ون تشری کو بھی اللہ بھی سلطانہ اور اس بات کو بھی کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے وہ انتقول اللہ مالا تعالم اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تم نہیں جانتے بلیک امت اجل اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے تو جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا لا يستخیرون ساعتا ولا يستقدمون نہ وہ پیچھے ہوں گے ایک غریبی اور نہ مقدم ہوں گے یا بنی آدم آئے بنی آدم امائی اتینک مرسول منکم اگر تمہارے پاس آئیں رسول تم میں سے یقصونا علیکم آیاتی لوگ تلاوت کریں پڑھیں تم پر میری آیات فمن اتقا واسلحہ تو جو تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کر لے فلاں خوف علیہ ولاحم یا زنون تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے ولدینہ کردہ بھی آیاتی نا انہا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جتلایا اور اس سے تکبر کیا اولئک اصحاب النار یہ اگ والے ہیں ہم فیھا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فمن اضل ممن افترى علی اللہ کذبا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اوکذب آیاتی ہی یا اس کی آیات کو جٹلایا اولئک کا نالہم نصیبہم من الکتابی یہ وہ لوگ ہیں ان کو ان کا حصہ ملے گا کتاب سے حتا اذا جاءتهم رسلنا حتا کہ جب بھیجے گئے موت کے فرشتے ان کے پاس آئیں گے یہ تو انا گم ہو گئے ہم سے وہ شہیدان اور وہ اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے ان کانو کافرین کے وہ کافر تھے کالب فی امام کہا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں قدخلط جو گزر چکی ہے لانت یعنی کوئی کوئی اختہ تو اس کے ساتھ اپنے ساتھ والی کو وہ لعنت کرے گیار کو فی ہا ہتھی کہ جب وہ اس میں جمع ہو جائیں گے ج انسارے کے سارے تو پچھلے پہلے لوگوں کو کہیں گے ربانہ اے ہمارے رب ہائے یہ وہ لوگ ہیں اگل جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تو ان کو دگنا عذاب دے آگ کا کے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہے ولا کل تالمون لیکن تم نہیں جانتے وکالت اولا اور جو پہلا گروہ ہے وہ بعد والوں کو کہے گا نلینا من فدرین تمہارے لیے ہم پر کوئی برتری تو نہ تھی پس تم اباب کو با کن تم تقسیب اس وجہ سے جو تم کماتے تھے ان بھی یقیناً جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا اور دروازے نہیں کھولے جائیں گے ولاد خرون جنت اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حتی جمل افی سب حتا کے داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے و کا اور اسی طرح نجل مجرمین ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو لہم ان کے لیے من جہنما میں جہنم سے ٹکانا ہے بچھونا ہے ومن فوق غواش اور ان کے اوپر اوڑھنا بھی جہنم کا ہے آگ کا و کدال اور اسی طرح نجالمین ہم جگا دیتے ہیں ظالموں کو اللہ اور وہ لوگ جو آعمال کیے لا نفسن اللہ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی کے مطابق کا اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں ہم خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ونزعنا ما صدورهم من غلن اور ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے دلوں میں ہوگا حسد اور کینا تجری من تحتهم ان کے چلتے ہوں گے ان کے نیچے سے دریا وکال وہ کہیں گے اللہ لہادا تمام تاریخ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کے لیے ہدایت دی وما کننا لنہ تبی انہ دان اللہ اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر ہم ایسا نہ ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا لقب جا رسول ربی نابل حق تحقیق ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے اور وہ پکارے جائیں گے انتل کمل انتل قبل کہ یہ جنت ہے او تم اس کے وارث بنائے گئے ہو تم تعملون اس وجہ سے پکاریں اصحاب اصحاب گے جنت والے جہنم والوں کو ان قد نہ ما وعدنا ربنا حقا کہ جس کا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو برحق پا لیا ہے فہل بجد تم ما وا ربو حقا تو کیا تم نے پایا ہے اس چیز کو جس کے بارے میں تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے برحق قالوا تو وہ کہیں گے نعم ہاں فادنا مؤذن بینهم تو ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا لعنت الله على الظالمین کہ اللہ تعالی کی لعنت ہو ظالموں پر لعنت کا معنی رحمت سے دوری کہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جائیں ظالم اللہ دینا وہ لوگ سب اللہ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے و یبغونھا و یبغونھا ایجا اور اس میں کجی پن ڈھونڈتے تھے وہ ہم کافرون اور آخرت کے وہ منکر تھے پبینہ ہما ایجاد اور ان کے درمیان پردہ ہوگا جال اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے یا رفونا کل وہ ہر ایک کو پہچانیں گے ان کی نشانیوں کے ساتھ اور وہ پکاریں گے صحابت والوں کو جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی آگ والوں کی طرف کال وہ کہیں گے ربانہ رب ظالمین ہمیں نہ کر دے قوم کے ساتھا صحاب ال اور پکاریں گے عراق والے ایسے بندوں کو یعرفونہم بی سیماہم کہ وہ ان کو پہچان رہے ہوں گے ان کی نشانیوں سے قال وہ کہیں گے ما اغنا انکم جمعوکم نہیں کی کفائت کیا تم کو تمہاری جمعیت نے وما تم تم تستقمرون اور نہ ہی جو تم بڑے بنتے تھے تکبر کرتے تھے اہاؤلا اللہین اقسم تم کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں اٹھائی تھی لا ینا لہم اللہ برحمتن اللہ تعالی ان کو رحمت کے ساتھ نہیں پہنچے گا یا اللہ تعالی انہیں رحمت نہیں پہنچائے گا ادخل جنتا. تم داخل ہو جاؤ جنت میں لا خوفن علیکم ولا انتم تحزنون. نہ ہوگا تم پر کوئی خوف اور نہ تم غم زدہ ہوگے جن اور جہنم والے جنت والوں کو پکارے گے ان علیہ من المائی کہ ہم پر بہاؤ پانی کو یا اس چیز میں سے کچھ جو اللہ نے تم کو دیا ہے قالو کہیں گے ان اللہ دینا وہ لوگ دینا ہم جنہوں نے بنایا اپنے دین کو اللہ کھیل اور تماشا زندگی اور کھیل غرتیات دنیا اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا فس آج کے دن ہم ان کو بھولا دیں گے کماس لکھا جس طرح کہ وہ اس دن کی کی بھو قبضہ البتہ تحقیق ہم بھی ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں عَلَى عِلْمٍ جسے ہم نے علم کی بنا پر خوب کھول کر بیان کیا ہے ہُمد ہے رحمت اور رحمت ہے لقومی ایمان لانے والی قوم کے لیے یا رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے لقومی ایمان لانے والی قوم کے لیے ہر جنگ اللہ تویلا وہ نہیں انتظار کرتے الا تویلا مگر اس کی طویل اس کے انجام کا یوم طویل ہوں جس دن اس کا انجام آئے گا یو کو بھول گئے اس سے پہلے جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا کیا ہے ہمارے لیے کو ہیں ہیں کوئی سفارش کرنے والے وہ سفارش کریں شفاعت کریں ہماری او نا یا لوٹا دیے جائیں کنہ نا تو ہم اس کے برخلاف عمل کرے جو ہم کیا کرتے تھے قد تحقیق نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو عنہم ما یقیناً تمہارا رب تو وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو فیصد تک یہ یام ان چھ دنوں میں العرش پھر وہ مستمی ہوا ہے عرش پر نیلن نہارا وہ رات کو دن پر اوڑا دیتا ہے ڈھانپ دیتا ہے یتنبو حفیفہ وہ اس کو طلب کرتا ہے جلدی تیز و شمس اول اور اس نے پیدا کیا ہے سورج کو چاند کو ستاروں کو مسخرات ان بھی امری ہی یہ سب مسخر ہیں اس کے حکم کے ساتھ یا تابع ہیں اس کے حکم کے اللہ اللہ الخلق المر خبردار یقینا جان رکھو اسی کے لیے ہے مخلوق اور اسی کا ہے حکم تبارک اللہ رب العالمین اللہ تعالی بڑا بابرکت ہے جو جہانوں کا رب ہے ادعوا ربكم تضرعا وخفية تنپکارو اپنے رب کو تضرع عاجزی کے ساتھ اور خفیا طور پر انه لا يحب المعتدین یقینا وہ محبت نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں حد سے تجاوز کرنے والوں کے ساتھ ولا تفسید فی الارض بعد اصلاحها اور زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد ودعوه واسکو پکارو خوف و تما خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ ان رحمت اللہ من المحسنین یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے نہایت قریب ہے الَّذِي وہ ریاح اور وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے کو بشراً خوشخبری بنا کر رحمتی ہی اپنی رحمت سے پہلے حتی ارا اقلت صحابہ حتی کہ جب وہ اٹھاتی ہے بادلوں کو سکھالن بوجل بادلوں کو سک نہ ہو ہم اس کو چلاتے ہیں ایک بنجر شہر کی طرف تو ہم اس کے ذریعے نازل کرتے ہیں پانی کو من تو اس کے ذریعے ہم نکالتے ہیں ہر قسم کے پھل کا زال کا نقری اسی طرح ہم نکالتے ہیں مردوں کو اللہ کمتقار تاکہ تم نصیحت حاصل کرو والبلد اور پاکیزہ شہر یخروجو نکالتا ہے یا زرخیز شہر ذرخیز زمین یخروجو نکالتی ہے نباتا نبات یخروجو نباتو ہو نکلتی ہے اس کی نباتات اس کے رب کے حکم سے ولوی خابوسا اور وہ زمین جو بنجر ہے وہ لا یخروجو نہیں نکلتا اس سے اللہ مگر ناقیدا ناقص یعنی کہ بیکار کار جڑی بوٹیاں فضول قسم کی کزالی کا اسی طرح نصرف الیاتی ہم پھیرتے ہیں نشانیاں قومی یشکرون شکر کرنے والی قوم کے لیے ناقیدہ کہتے ہیں ردی کو بےکار جس کا کوئی فائدہ نہ ہو لقد البتہ تحقیق ارسلنا علاقوں میں ہی ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف اکالا اس نے کہا یا قومی عبداللہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو مالک من مالا ہو اس کے علاوہ کوئی اور ارا نہیں, نہیں ہے مجھے کوئی گمرہی. رسول ہوں رسول ہوں ابل لیبو کو میں پہنچاتا ہوں تمہاری طرف رسالاتی اور میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے آبا کیا اور عجب تم تم نے تعجب کیا ہے انجاکم ذکر من ربکم کہ آیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے علا عراجل منکم تم میں سے ہی ایک آدمی کے اوپر لیندرہ کم تاکہ وہ درائے تم کو ولی تتقو اور تاکہ تم درنے والے بنو تقوی اختیار کرو ولعلکم ترحمون اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ فقد دبوہو تورو نے اس کو جتلایا فانجیناہواللذین مآہو تو ہم نے اس کو بھی نجات دی اور ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ تھے فل فل کی کشتی میں الَّذِينَ كَدَّبُوا اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو نے ہماری آیات کو یقیناً وہ اندھے لوگ تھے آد کی طرف حودہ اور کے بھائی حود کو بھیجا کالا کہا یا قوم اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مالا تمہارے یہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور الا افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو تقوی اختیار نہیں کرتے قال الملاء الذين كفروا قال ان لوگوں کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا من قومه اس کی قوم میں سے انا لنراقف في صفاحت بے شک ہم تجھ کو ایک بیوقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں میرے مجھے کوئی نہیں ہے رسول لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں کو میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالات رب اپنے رب کے پیغامات وہ امین اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں اباجب تم کیا اور تم تعجب کرتے ہو کیا تم نے یہ تعجب کیا ہے ایک آدمی پر جب اللہ نے تمہیں زیادہ کیا تھا خلقت میں بستتن قوت کے اندر اللہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد <coughs> کرو لہت تم فلاح پا جاؤ قال انہوں نے کہا جانا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے لینا ابو کہ ہم اللہ اکیلے کی ہی عبادت کرے وہ نظر اور ہم چھوڑ دیں ماں کانا یا ابو جس کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے آبا فاتینہ بیما تعید اس کا ساتھ وعدہ کرتا ہے ان اگر تو سچوں میں سے ہے عذاب و اور غصہ ناراضگی آ توجادہ نہیں کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو فی ان ناموں کے بارے میں سب نہیں تم جو نام رکھے ہیں تم نے جو رکھے ہیں نام انتم تم نے وآباؤکم اتوارے آبانے ما نزل اللہ بہا من سلطان اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی فانتدرو فس انتدار کرو انی معاکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتدار کرنے والوں میں سے ہوں فانجیناہو واللذین مآہو برحمت منہ ہم نے اسے بھی اور جود کے ساتھ تھے انہیں بھی رجال دی اپنی رحمت کے ساتھ وقتعنا اور ہم نے کات دیا کات دی دابر اللذین قدبو بی آیات جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا وہ ماں کا اور وہ ایمان والے نہ تھے وہ الا سمود آخاہ سالحا اور سمود کی طرف ان کے بھائی سالے کو بھیجا کالا کہا قوم قوم اللہ کی عبادت کرو مالا تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور علا نہیں ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے اس کو چھوڑو تا عبداللہ اللہ کی زمین میں کھائے نہ برائی کے ساتھ تم تم تم کو کو اور کے بعد فِي اور جگہ دی تم کو زمین میں من ها تم پکرتے تھے اس کی نرم جگہوں پر زمین میں سے نرم جگہوں پر تم پکڑتے تھے یا کھلے میدانوں میں تم بناتے تھے قصور محل وطن اور تم تراشتے تھے کوریتتے تھے الجبال پہاڑوں کو بویوتن گھروں میں یعنی پہاڑ کوریت کوریت کے بھی تم گھر بناتے تھے اور میدانوں میں بھی تم محلات تعمیر کرتے تھے اللہ پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ولا اور زمین میں نہ نے نہمزور نے تھے لمن منہم ان کے لیے جو ان میں سے ایمان لائے اطا کیا تم جانتے ہو میں ربی کہ سالے اپنی رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے رسول ہے کال انہوں نے کہا ان سیلا بھی کہ جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں قال اللہ کہا ان لوگوں نے اللہ نے تکبر کیا انا بل آمن تم بھی کافرون بے ہم جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں فاطرتا انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی مروں نے اپنے رب کی نافرمانی کی وقال انہوں نے کہا یا اے اے تینا ہمارے پاس جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے, انکنت من اگر تو بھیجے گیوں میں سے ہے رسولوں میں سے ہے تو پکڑا ان کو زلزلے نے یہاں پر رجفا کا ذکر ہے دوسری جگہ پر سحا کا ذکر ہے چیخ تو چیخ بھی آئی تھی اور رجفا زلزلہ بھی تھا دونوں چیزیں تھی تو اصبا دار جاسمین تو انہوں نے صبح کی اس حال میں اپنے گھروں کے اندر کے وہ گرے پڑے تھے فقب اللہ عنہم تو وہ ان سے واپس لوٹا وقال اور کہا یا قوم یہ میری قوم لقد ابلغتكم رسالۃ ربی میں نے تم کو پہنچا دیا ہے اپنے رب کا پیغام نصحت لكم اور میں نے تم کو نصیحت کی ہے ولک لا تحبون الناسین لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے لوط اور لوط کو اذ قال لقومی ہی جب اس کی قوم جب اس نے اپنی قومیشہ کا کیا تم آتے ہو فحاشی کو یا ارتکاب کرتے ہو فحاشی کا ایسی فحاشی کہ ما سبقتم بھی من آحد من کہ تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی یا نہیں سبقت لے گیا تم اس فحاشی کے ساتھ تم سے کوئی ایک بھی من العالمین جہانوں میں سے ان لتا رجالا بے شک تم آتے ہو مردوں کو شہوط ماکانا جواب قومی ہی اور نہیں تھا اس کی قوم کا جواب اللہ ان قالو مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخریجو ہوں ان کو نکالو من کریو تھی کم اپنی بستی سے اناسنگ یہ لوگ ایسے ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں انجئی ہو تو ہم نے نجات دی اس کو وہ اور اس کے اہل و عیال کو علم راتا ہو مگر اس کی بیوی کو نہیں کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی وہ امترنا ماتارا اور ہم نے ان پر بارش برسائی فن درکئی فکانہ آ کے بت المجر دیکھ کیسے ہے انجام مجرموں کا وا الی ودینا اخو شعيبا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعيب کو بھیجا قالا کہا یا قوم اعبدوا الله ايمي قوم لاك عبادۃ کروا مالکم من الہ غیره تمہارے لیے نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور الہ قد جاءتکم بینۃ ربکم تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آن پہنچی ہے فوف الکیل والمیزان معف اور تول کو پورا کرو ولاسم نہ لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی نہ کرو ولاد اور نہ تم فساد کرو زمین میں بادہ اسلحی ہا اس کی اصلاح کے بعد تم یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو ولاق ادو کلاتن اور نہ تم بیٹھو ہر راستے پر تونا تو تم ڈانٹتے ہو لوگوں کو ونا و تدونہ اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو من آمن اس آدمی کو جو ایمان لے آیا به اس کے ساتھ متبع مطلب ہونا ایبا جب تم کیڑا پن تلاش کرتے ہو کجی تلاش کرتے ہو وذکرو اور تم یاد کرو اذ کنتم قلیل جب تم تھوڑے تھے فقط ثاراکم اس نے تمہیں زیادہ کیا ponderو اور دیکھو کیفا کانہ عاقبت المفسدین کیسے ہے انجام فسادیوں کا فساد کرنے والوں کا و ان کانہ فائفۃ منکم آمنو اور اگر تم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے بلبھی اس چیز کے ساتھ اور سلطو بھی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں لب اور ایک گرو ایمان نہیں لایا کروکینا کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے وہ وخیر الحاق اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے یہ رکو پورا کر لیں کال کہا ان سرداروں نے اپنی بستی سے او یا پھر اللہ تم ضرور لوٹو گے فی ہمارے دین میں قالا کہا اول کننا کار کیا اور اگر ہم ہوں ناپسند کرنے والے ان عدنا فی ملتکم تحقیق لوٹے اللہ پر جھوٹ اگر ہم لوٹ تمہارے دین میں اللہ مگر اللہ اللہ یہ کہ چاہے اللہ تعالی ہمارا رب وسیع ربنا کل علما وسیع ہے ہمارا رب ہر چیز پر اما علم کے اعتبار سے اللہ تبقلنا ہم نے اللہ پر تبقل کیا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق اے اللہ فیصلہ کردے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ بنتا خیر الفاتحین اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے وقال الملاء الذین کفروا من قومی ہی اور کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے لئن اتباعتم شعیدہ اگر تم نے پیروی کی شعید کی انکم اذن لخاسرون تو بے شک تم اس وقت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے فَأَخَدَتْهُمْ رَجْفَةُ تو ان کو پکر لیا رجفہ زلزلے نے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِين تو وہ ہو گئے صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بال اللہ دینہ قدب شعیدہ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جٹلایا شاید کو علم یجنوا فیھا گویا کہ وہ اس میں رہے ہی نہیں بل الینے قدموا شعیبا کانہم الخاسرین اور وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جٹلایا وہی لوگ تھے خسارہ پانے والے فتو لل انہم وہ ان سے پھرا وقال اور کہا یا قومی اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی میں نے تم کو پہنچائے تھے اپنے رب کے پیغامات منصحۃ لکم اور میں نے تم کو نصیحت کی تھی فتح تھا آ آلہ قوم ان کافرین تو میں کیوں افسوس کروں کیسے میں افسوس کروں کافر قوم پر